مدلی چینل کے ناظرین کو سلسلہ خوابوں کی تعبیریں میں ایک مرتبہ پھر مرحبہ کہتے ہیں اول درود پاک کی ایک بہت ہی پیاری روایت سنتے ہیں سرکار صلی اللہ تعالی علی و علی وسلم نے ارشاد فرمایا جس کا مفہوم کچھ یوں ہے جو مجھ پر دس بار درود بیچتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر سو رحمتیں نازل فرماتا ہے جو سو بار درود بیچتا ہے اللہ تبارک وطالعہ کی اس پر ہزار رحمتیں نازل ہوتی ہیں اور جو میری طرف محبت اور شوق کے سبب اس سے بھی زیادہ کرے کلبرز قیامت میں اس کا شفیع اور گواہ ہوں گا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم اپنے پیارے آقا مکہ مدن مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وآلہ وسلم پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھا کیجئے اور دین و دنیا کی بھلائیاں حاصل کیجئے انشاء اللہ سوجل یہ درود پاک کی کثرت ہمیں دنیاوی مصائب و علام سے محفوظ رکھنے کے ساتھ ساتھ اخربی فوائد کا بھی ضرور باعث ہوگا بہترین وظیفہ ہے کوئی پریشانی ہو کوئی دشواری ہو کوئی حاجت ہو کوئی بھی نیک تمنا آپ کے دل میں ہے جو آپ پوری کرنا چاہتے ہیں درود پاک کی کثرت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرنے سے پہلے اور دعا کرنے کے بعد پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام پیش کیجئے ان شاء اللہ ز وجل پاک ہماری دعاؤں کی قبولیت کا ضامن ہوگا آج کے سلسلے میں بھی حسب معمول ہم آپ کی کالز کو شامل کریں گے آپ ہمیں اس نمبر پر جو ابھی آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں ہاتھوں ہاتھ کال کر سکتے ہیں اور آپ کی کال تفتیش ہونے کے بعد ممکنہ صورت میں ہم اپنے اس سلسلے میں شامل کریں گے انشاءاللہ شاء ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ جو بھی ہمیں کال کی جائے اگر اس میں کوئی ایسی وجہ نہ ہو کہ جس کی وجہ سے اس کو آنئر نہ کیا جا سکتا ہو تو ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ آپ کی تمام کالز کو ہم اپنے سلسلے میں شامل کریں آپ جو خواب دیکھتے ہیں وہ ہمیں بیان کرتے ہیں اور ہم ان کی تعبیر بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں اسی طرح چند مدنی پھول ارض کرتا چلوں کہ اولاً تو یہ کہ اسلامی بہن کو کال کرنے کی اجازت نہیں فقط اسلامی بھائی جینٹس جو ہے وہ کال کر سکتے ہیں اگر کوئی اسلامی بہن اپنا خواب بیان کرنا چاہتی ہیں تو کسی بھی اپنے محرم کے ذریعے اپنا خواب بیان کروا لیجئے انشاءاللہ شاء آپ کے خواب کی تعبیر کو بھی بیان کیا جائے گا واضح ٹھہر ٹھہر کر اور مکمل خواب کو بیان کیجئے بعض اوقات بہت جلد بازی کے اندر خواب ریکارڈ کروایا جاتا ہے تو وہ سمجھ میں نہ آنے کی صورت میں پھر سلسلے میں شامل نہیں ہو پاتا ابھی کال کیجئے انشاءاللہ ازوجل ممکنہ صورت میں آپ کی کال کو ہم سلسلے میں ضرور شامل کریں گے جب تک آپ کال کر رہے ہیں اور تفتیش مراحل سے آپ کی کالس گزر رہی ہیں چند آپ کی طرف سے موصول ہونے والی ای میلز کو ہم اپنے سلسلے میں شامل کرتے ہیں کیونکہ ای میل کے ذریعے بھی خوابوں کی تعبیر بتائی جاتی ہے ایک ای میل کسی اسلامی بہن کی طرف سے یہ موصول ہوئی تھی وہ کہتی ہیں کہ ہماری شادی کو تین چار سال ہو گئے لیکن ابھی تک اولاد نہیں ایک دن انہوں نے خواب میں دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے انہیں مدنی منہ عطا فرمایا بیٹے کی دولت سے مالا مال فرمایا اس کی تعبیر یہ پوچھنا چاہ رہی ہیں تو دراصل جن کے ہاں اولاد نہیں ہوتی تو ظاہر ہے ایک فطری عمل ہے کہ اولاد کی خواہش ہوتی ہے اور اولاد نرینہ کی خواہش ہر شخص کے دل میں ہوا کرتی ہے تو چونکہ ایک خواہش ہے ایک تمنا ہے ایک آرزو ہے جو دل میں امڈتی رہتی ہے جس کے بارے میں بار بار سوچا جاتا ہے تو ایک فطری عمل کے طور پر اس طرح کے خواب جو ہے وہ نظر آتے ہیں بہرحال اچھا خواب ہے اللہ سبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی بھی کثرت کرتی رہیے اسی طرح سے چونکہ آپ نے بیان کیا کہ کئی سال شادی کو ہو گئے ابھی تک اولاد نہیں تو دعوت اسلامی کے مکتوبات و تعویزات اطاریہ کے بستے سے رابطہ کر کے کسی بھی محرم کے ذریعے آپ اولاد حاصل کرنے کی جو آپ کی تمنا ہے اولاد کے حصول کے لیے تعویز حاصل کر لیجئے الحمد بہت سارے ایسے افراد ہیں جنہیں بے اولادی کی شکایت تھی تاویزات اطاریہ کے بستے سے رابطہ کیا تاویز حاصل کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اولاد کی دولت سے مالا مال فرمایا تو آپ بھی اپنے علاقے میں تاویزات اطاریہ کے بستے سے رابطہ فرما کر کسی محرم کے ذریعے آپ بھی تعویذ حاصل کر لیجئے کچھ وظائف بھی وہ پڑھنے کو آپ کو دیں گے ان وظائف کی بھی پابندی کیجئے انشاءاللہ شاء وجل اللہ تبارک وطالعہ کے کرم سے ضرور خیر ہوگی ایک اور میل ہمیں ایک اسلام بھائی کی طرف سے سید عثمان محمود تاری عمر انہوں نے 23 سال اپنی بیان کی اور بیان کیا کہ ان کی کوئی خاص مصروفیت نہیں یہ کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں کسی جگہ سے گزر رہا ہوں ایک آدمی کے ہاتھ میں ایک کتا ہے جو بار بار مجھ پر جپٹنے کی کوشش کرتا ہے لیکن وہ شخص جو کتے کا مالک ہے, اس کو پیچھے کھینچ لیتا ہے اور وہ مجھے کاٹنے نہیں پاتا اس طرح کا انہوں نے خواب دیکھا تو اچھا خواب ہے ویسے کتا کمزور دشمن کی علامت ہوا کرتا ہے اگر وہ کاٹ لے کسی بھی طرح سے آپ پر حملہ آور ہونے میں کامیاب ہو جائے تو دشمن سے نقصان پہنچنے کی علامت ہوتا ہے لیکن چونکہ آپ نے جو بیان کیا اس کے مطابق وہ آپ کو نہ کاٹ پایا نہ آپ تک پہنچ پایا بلکہ راستے ہی سے اسے واپس پلٹا دیا گیا کھینچ لیا گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی دشمنوں سے حفاظت فرمائے گا اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں دعا بھی کرتے رہیے اور اگر کسی کے ساتھ آپ کا کچھ ایسا معاملہ ہے کچھ گڑبڑ ہے کوئی دشمنی ہے کچھ اس طرح کا معاملہ ہے اور آپ اپنے دل میں خوف پاتے ہیں نقصان کا اندیشہ پاتے ہیں تو تاویزات اتاریہ کے بستے سے اپنی اپنے گھر والوں کی حفاظت کے لیے کاروبار کرتے ہیں تو اپنے کاروبار کی حفاظت کے لیے تعویز حاصل کر لیجئے وظائف بھی دیے جاتے ہیں ایک وظیفہ میں بھی ارض کیے دیتا ہوں بہت ہی مختصر اور آسان وظیفہ ہے نہ صرف ہمارے عثمان بھائی بلکہ مدری چینل کے دیگر ناظرین کے لیے بھی بہت زیادہ کارآمد ہوگا یاد کر لیجیے جس بھی شے کی حفاظت مقصود ہو آپ کسی مال کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں کسی جگہ کی حفاظت چاہتے ہیں آپ کے پاس روپے پیسے ہیں سونا چاندی ہے غرش, کوئی بھی شے ہے جس کی حفاظت آپ کو مقصود ہے تو دس بار یا جلیلو پڑھ کر اس پر دم کر دیجئے پھونک مار دیجئے تو انشاءاللہ عزوجل اللہ وہ شے چوری ہونے سے لوٹنے سے زائے ہونے سے اللہ تبارک و تعالی محفوظ رکھے گا تو بہت ہی آسان وظیفہ ہے دس بار یا جلیلو جلیل یا اللہ تبارک و تعالی کے اسما میں سے ایک اسم مبارک ہے تو اسے پڑھ لیجئے اور جس شے کی حفاظت آپ کو مطلوب ہے مقصود ہے اس پر پھونک دیجئے انشاءاللہ شاء زوجل حفاظت رہے گی اسی طرح سے ایک اور اسلام بھائی نے ہمیں میل کی تھی عدنان اتاری ان کا نام ہے ستائیس سال عمر انہوں نے بیان کی پیشہ اپنا نوکری بیان کیا اسٹڈی بھی کرتے ہیں پڑھائی سے بھی ان کا تعلق ہے مشغلہ جو ہے وہ کھیل کود ہے ان کا شادی شدہ بھی ہیں انہوں نے اپنا خواب کچھ اس طرح کا بیان کیا کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں اپنے گھٹنوں تک پانی اور بہت تیز بارش دیکھی اور انہوں نے اپنی میل میں یہ بھی بیان کیا کہ میرے ساتھ میرے کزن ان کے نام بھی انہوں نے تحریر کیے اور ایک مامو وہ بھی میں اپنے ساتھ ان کو خواب کی حالت میں دیکھتا ہوں وہ بھی اسی پانی میں گٹنوں تک پانی جو ہے وہ آ پہنچا ہے اور تیز بارش ہے تو ادنان بھائی بارش اگر مناسب مقدار میں ہو یعنی جو نقصان دہ نہیں ہوتی اس طرح کی بارش تو رحمت کی علامت ہوتی ہے برکت کی علامت ہوتی ہے البتہ ایسی بارش جو نقصان دہ حد تک پہنچ جائے جیسے کہ آپ نے بیان کیا کہ گھٹنوں تک پانی پہنچ گیا تو گھٹنوں تک پانی پہنچنا یہ نارمل حالت نہیں ہوتی بلکہ اس طرح کی بارش اور اس طرح کے پانی میں عموماً نقصان کا اندیشہ ہوتا ہے تو یہ مشکلات کی طرف اشارہ ہے ہو سکتا ہے کہ آپ کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے اور اپنے ساتھ اپنے اپنے کزنس اور ماموں کا بھی بیان کیا تو اگر آپ کا ان کے ساتھ کوئی ایسا تعلق ہے کسی معاملے میں آپ لوگ ایک ساتھ ہی کام کرتے ہیں رہتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ اجتماعی طور پر کسی مشکل کا آزمائش کا آپ کو سامنا کرنا پڑے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آزمائش سے مصائب سے عالام سے حفاظت کے لیے دعا کی کثرت کیجیے اب چاہیں تو تعویز بھی حاصل کر سکتے ہیں اور ایک بہت ہی پیارا عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں صدقہ کرنا اس کو بھی آپ عمل میں لائیے اور کچھ نہ کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں صدقہ کیجیے خیرات کیجیے اس کی کوئی بھی صورت ہو سکتی ہے تو انشاءاللہ عزوجل اللہ مصائب سے عالم سے آزمائشوں سے آپ کی اور آپ کے کزنز جو آپ نے بیان کیے ماموں وغیرہ کی حفاظت رہے گی صدقہ بلاؤں کو کھا جاتا ہے صدقہ بندے اور بلا کے درمیان میں آڑ بن جاتا ہے مصیبت بلا آزمائش صدقے کو نہیں پھیلانگتی اسی طرح صدقے کے اور بھی بے شمار فضائل ہیں برکات ہیں اللہ تبارک و تعالی بکثرت صدقہ کرنے والے کی عمر میں برکت عطا فرماتا ہے صدقہ نیکیوں پر بندے کو راغب کرتا ہے کسی غریب کو کھانا کھلا دینا کسی مسجد میں رقم دے دینا کسی مدرسے کی تعمیرات میں یا کسی بھی طرح سے معاونت کر دینا اسی طرح اور بھی کسی بھی دینی کام میں خرچ کر لینا دینی کتابوں کو دینی لٹریچر کو عام کرنے کے نیت سے کتب رسائل وغیرہ کو تقسیم کرنا یہ سب صدقے کی صورتیں ہیں تو عموماً جب بھی صدقے کا کہا جاتا ہے تو لوگوں کے ذہن میں کھلانے پلانے کا آتا ہے مسجد میں دینے کا بھی آتا ہے مدرسے میں دینے کا بھی آتا ہے یہ سب صدقے کی بہترین صورتیں ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ ترغیب دی گئی ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ان امور کے ساتھ ساتھ صدقہ کریں سلا رحمی کریں آپ کے رشتہ داروں میں ہم سائے میں آپ کے محلے میں کوئی غریب ہے اس کی ضرور مدد کریں لیکن ان امور کے ساتھ ساتھ ایک انتہائی اہم امر جس کی فی زمانہ بہت زیادہ ضرورت بھی ہے علم دین کو پھیلانا اس میں معاونت یہ بھی بہترین صدقہ ہے کیونکہ صدقے کا موضوع جیسا کہ میں نے عرض کیا نا بہت وسیع ہے کسی بھی طرح سے دینی کام میں آپ معاونت کریں گے تو انشاءاللہ شاء وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا اور صدقے کی تقسیم میں صدقے کی تعریف کے ذمن میں آ جائے گا یہاں تک بھی بیان کیا گیا کہ بندہ جو اپنے گھر والوں کو کھلاتا ہے اگر اس میں صلا رحمی کی نیت ہے جو مجھ پر واجب ہے جو مجھ پر فرض ہے گھر والوں کی کفالت کرنا ان کے نان نفقے کا دھیان رکھنا جو مجھ پر شرح لازم ہے اس کی ادائیگی کی نیت سے بچوں کو اپنے گھر والوں کو دوسروں کے محتاجی سے بچانے کی نیت سے صلا رحمی کی نیت سے جو آپ اپنے گھر میں کھاتے پیتے ہیں گھر والوں پر خرچ کرتے ہیں اپنے آپ پر بھی جو خرچ کرتے ہیں تو یہ بھی اللہ قبارک و تعالیٰ کی ہے اور صدقہ ہے تو نیت اچھی ہوگی نیت جتنی زیادہ ہم اچھی کریں گے تو انشاءاللہ شاء اتنا ہی اس کا ثواب بھی زیادہ ملے گا تو مدری چینل کے تمام ناظرین سے میں عرض کروں گا کہ صدقہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں ضرور کیا کریں اب ہوتا یہ ہے عام طور پر کہ جب کوئی اہم معاملہ درپیش ہو یا کوئی مصیبت آ جائے کوئی بیماری آ گئی کوئی پریشانی آ گئی کوئی تندستی آ گئی بے روزگاری ہو گئی کوئی آفت آ پڑی کاروبار میں نقصان ہو گیا کسی کا ایکسیڈینٹ ہو گیا کوئی اس طرح کا معاملہ درپیش ہو گیا تو پھر صدقے کی طرف ہمارا ذہن جاتا ہے اور لوگ کرتے بھی ہیں کرنا بھی چاہیے اچھی بات ہے منع نہیں لیکن یاد رہے کہ جب ہم آسائش میں ہوتے ہیں جب ہم آرام میں ہوتے ہیں جب اس طرح کا کوئی معاملہ ہمیں درپیش نہیں ہوتا تو اس وقت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہی رہنا چاہیے اور اس کی ایک بہت ہی آسان صورت یہ ہے کہ عموماً لوگ دو طرح کے ہوتے ہیں یا تو سیلری پرسن ہوگا کہیں پر جاب کرتا ہوگا کسی کا ملازمت کرتا ہے تو جیسے ہی تنخواہ ملے تو اپنا یہ ذہن بنا لے کہ جیسے مجھے تنخواہ ملے گی تو فوراً اس میں سے میں اتنا اتنا جو ہے وہ راہ خدا از وزل میں ضرور خرچ کر دوں گا تو چونکہ ہاتھ میں پیسے ہوتے ہیں اور دینا اس وقت نفس پر اتنا زیادہ گرا نہیں ہوتا آسان بھی ہوتا ہے اور بندہ دے بھی لیتا ہے تو اگر سیلری ملتے ہی اللہ کی راہ میں جو خرچ کرنا ہے وہ الگ کر لیا تو آپ کے لیے خرچ کرنا آسان ہو جائے گا اسی طرح جو بزنس کرتے ہیں ان کے روز کی کمائی ہوتی ہے عام طور پر یا ہفتے کے ہفتے حساب ہی کرتے ہیں مہینے کے مہینے پیمنٹ آتی ہے تو جو بھی آپ کا شیڈیول ہے تو روزانہ اگر آپ کی آمدنی کا سلسلہ ہے تو روزانہ ہی راہ خدا جل میں کچھ نہ کچھ خرچ کرنے کی عدد بنا لیجئے پندرہ دن کا ہے ہفتے کا ہے کوئی بھی معاملہ ہے تو اس کے مطابق اپنا ذہن بنا لیں اور ہر حال میں راہ خدا جل میں خرچ کرتے رہا کریں تو انشاءاللہ شاء اللہ زغجل اس کی برکت سے مصائب و عالام سے آپ کی حفاظت رہے گی اللہ تعالی ہمیں اس کے راہ میں خرچ کرنے کی صدقہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے کچھ کالز کی طرف بھی بڑھتے ہیں پھر انشاءاللہ موقع ملا تو میل کو بھی شامل کریں گے دیکھتے ہیں کہ ہمارے کولر اسلام بھائی نے کیا خواب بیان کیا ہے السلام علیکم و رحمتہ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام میرا نام محمد احسن آباد سے حضرت میرا خواب یہ ہے کہ چند دن پہلے میں نے خواب میں دیکھا کہ کہیں اجتماع ہو رہا ہے اور بابا بھی وہاں تشریف اور تو وہاں پہ کافی زیادہ رش ہے میں پھر رہا ہوں وہاں پہ تو نہ اندر جانے کی کوشش کر رہا ہوں لیکن سیکورٹی کی وجہ سے نا اندر جانے نہیں دے رہے بہت زیادہ رش ہے تو ایک دم سے جگہ خالی ہو جاتی ہے اور وہ سارے دو چار اسلامی بھائی ہوتے ہیں ان کو اندر بلا لیتے ہیں تو میں بھی اندر چلا جاتا ہوں جا رہا ہوتا ہوں تو پاپا نا ایسے دیکھ کے یعنی میری طرف نہیں سائیڈ پہ دیکھ کے مسکرا رہے ہوتے ہیں تو بالکل قریب جا کے جب میں قریب پہنچتا ہوں وہاں پہ تو وہ دو میرے آگے اسلامی بھائی ہوتے ہیں ان سے پاپا مسافر کرتے ہیں اور لیکن وہ میری طرف دیکھتے نہیں ہے تو جب میں بالکل قریب جا کے بیٹھنے لگتا ہوں وہی اسے سارا وہ خواب بدل جاتا ہے اس کے مجھے تعبیر جزاکم اللہ خیرہ. السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ احسن عطاری بھائی مرشد کی خواب میں زیارت مبارک ہو پیر کی زیارت کرنا اللہ تعالیٰ کے نیک بندے کی زیارت کرنا باعث سے برکت ہے اور امیر اہل سنت دعوت برکاتہ جن امور سے خوش ہوتے ہیں مدنی انعامات مدنی قافلے مدنی کام نیکیاں کرنا فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل بھی ادا کرنا وغیرہ وغیرہ ان میں مزید کوشش کیجئے انشاءاللہ مزید آپ کو پیر و کی توجہ نصیب ہوگی اجتماع بھی دیکھا آپ نے اچھی جگہ کا دیکھنا باعث برکت ہوا کرتا ہے اور اس طرح کے خواب انسان کے ذہن کی عکاسی بھی کرتے ہیں جن کا رجحان ہوتا ہے جن کی لگن ہوتی ہے تو انہیں اس طرح کے اچھے اور پیارے خواب بھی نظر آیا کرتے ہیں میں امید کرتا ہوں کہ آپ ضرور مزید اپنے دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کے حوالے سے جن کاموں سے امیر علیہ سنت خوش ہوتے ہیں ان کاموں کے حوالے سے مزید آپ کوشش کریں گے اگلی کال کی طرف بڑھتے ہیں صلو علی صلو اللہ تعالی علی محمد اور میں نیو کراچی کراچی سے بات کر رہا ہوں میں نے خواب میں دیکھا کہ گرگٹ ہے اور وہ رنگ بدل رہا ہے تو میں نے جلدی سے کسی چی, کوئی چیز اٹھا کے اس کو اس طرح کا وار کیا اس طرح کی اس کے دو ٹکڑے ہو گئے اس کا تعبیر بتا دیجئے نئی کراچی سے ہمارے اسلامیہ نے بیان کیا اور گرگٹ کو دیکھا تو گرگٹ کی تعبیر جو ہے وہ ذہن میں نہیں ہے اس لیے معذرت چاہتا ہوں اگر دوبارہ آپ کو موقع ملے اگلے کسی سلسلے میں تو آپ کال کر لیجئے گا انشاءاللہ شاء میں ارض کرنے کی کوشش کروں گا اگلی کال کی طرف بڑھتے ہیں الحبیب اللہ علیہ میرا نام شہباز احمد ہم سعودی سے بول رہے ہیں وہ خواب میں اکثر یہ دیکھتے ہیں کہ نماز کا وقت ہے اور اکثر ہم باتھ روم میں پھنسے ہوئے نظر آتے ہیں یعنی طہارت ڈھونڈتے رہتے ہیں یہ پروگرام ہم آپ کا دیکھ رہے ہیں مہربانی ہوئی اس کی تعبیر بتا دیں عمومی حالات سے متعلق ہے یہ خواب بعض اوقات اس طرح ہو جاتا ہے کہ مسجد میں گئے نماز کا وقت ہے اور چونکہ عموماً لوگ آخری وقت کے اندر جاتے ہیں اور وہاں پر وزو وغیرہ سے فراقت میں تاخیر ہو جاتی ہے تو عمومی حالات سے متعلق ایسے خواب کی تعبیر نہیں ہوا کرتی اگلی کال کی طرف بڑھتے ہیں سلی الحبیب صلی اللہ میرا نام اشفاق الرحمٰن ہے میں مدینہ سے عرض کر رہا ہوں آه. تو خواب میں جاننا چاہ رہا تھا خاد میں نے ایک لشکر دیکھا ہے جس میں اون تھے اور یہ جو ہے نا اون تھے بہت بڑا لشکر تھا جس میں بچے تھے بوڑھے تھے اور سب جو ہے دھلو پڑھ رہے تھے اور اسلام کے نعرہ تھا ان کے پاس اور اس کے بیچ میں میں بھی شامل ہوا تو ایک تو یہ دیکھا اور دوسرا میں نے یہ دیکھا کہ جس میں مدینہ شریف آیا اور اس دن میں نے رات کو جب حاضری دی ریاض الجنت میں نماز پڑھی اور روزہ پاک پہ حاضری دی اور اس کے بعد جو ہے میں نے دیکھا کہ ہم سب لوگ جو ہے اکٹھے ہوئے تھے وہاں پہ جہاں روزہ مبارک ہے کہ حضوف فصل اللہ علیہ وسلم دیدار دیں گے اپنا تو سب لوگ جو ہے ان کی تعزیت ان کی مطلب ان کی عزت میں کھڑے تھے تو ایک پھٹا ایک مطلب اونچائی پر ایک جگہ رکھی ہوئی تھی جہاں پہ حضوف اللہ علیہ وسلم کا گزر ہونا تھا وہ سب دروشی پڑ رہے تھے اور میں بھی پڑھ رہا تھا لیکن دیر میں ایک لمبا جن کی ہولیا لمبا تھا اور لمبے رات تھے وہ ایک آئے اور وہ جب نکلے اس جگہ سے تو ہم نے دیکھا اور میرے دل میں یہ شبہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو میانہ کر کے تھے اور حسین و جمیل سے لیکن وہ جو شخص نکلا وہاں سے وہ کا ان کا رنگ جو تھا کالا تھا تو جیسے کہ میرے دل میں آیا تو اچانک وہ واپس مڑے اور انہوں نے ایک میری طرف ایک لائٹ دی تو پھر میں نے کہا کہ یہی حضور فضل اللہ علیہ وسلم میں جب وہ لائٹ لگی مجھے تو یہ دو خواب جو ہے میں جاننا چاہ رہا تھا پہلا جو آپ نے بیان کیا ماشاءاللہ مدینہ شریف سے آپ نے کال کی اور شایدہ وہی پہ رہتے ہیں حاضری کا بھی آپ نے تذکرہ کیا اور اپنا خواب بھی جو دوسرا بیان کیا وہ حاضری ہی سے متعلق آپ نے بیان کیا تو پہلا جو آپ نے اونٹوں کے لشکر کا بیان کیا تو اونٹ کا دیکھنا یہ سفر درپیش ہونے کی علامت ہوا کرتا ہے ویسے اونٹ کو ریگستان کا جہاز کہا جاتا ہے اور اونٹ جو صحرائی لوگ ہوتے ہیں اور بالخصوص عرب کے اندر تو ان کے لیے سفر کے لیے ایک بہترین ذریعہ تھا اور آج بھی استعمال ہوتا ہے تو اونٹ کے حوالے سے تو سفر درپیش ہونے کی تعبیر ہے ہو سکتا ہے کہ آپ کو عنقریب سفر درپیش ہو آپ اپنے آپ خواب کا وقت بیان نہیں کیا ورنہ عرض کیا جاتا کہ عنقریب یا بدیر آپ کو کس وقت جو ہے وہ سفر درپیش ہو سکتا ہے بہرحال آپ تیار رہیے اگر کسی سفر کا آپ کا ارادہ تھا تو وہ آپ کو درپیش ہو جائے گا سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آپ نے زیارت کی لیکن آپ نے جیسا سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کا حلیہ مبارک تھا ویسا نہ دیکھا اس میں کچھ تغیر دیکھا تو یہ دین میں کوتاحی کی علامت ہے دیکھنے والے کی تو اپنے اعمال کا اپنے عقائد کا محاسبہ اور اندازہ کیجئے غور کیجئے فکر کیجئے کہ کہاں پر آپ کے دینی معاملات کے اندر کمی پائی جاتی ہے کوتا پائی جاتی ہے انہیں دور کرنے کی کوشش کیجئے انشاءاللہ شاء اللہ وجل آپ کے لیے بہتری کا سامان ہوگا آپ ماشاءاللہ اللہ مدین شریف میں رہتے ہیں تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارگاہ میں حاضری بھی ہوتی ہوگی اگر یاد رہے اور جب حاضری ہو تو ہمارے بھی سلام عرض کر دیجیے گا اور بھی وہاں پر جو جنت البقی میں مدفون صحابہ کرام ہیں صحابیات ہیں دیگر اولیاء کرام ہیں وہاں پر جو بھی مومنین ہیں ان کے بارگاہوں میں بھی سلام اور دع مغفرت سے نواز دیجیے گا انشاءاللہ شاء اللہ بیڑا پار ہوگا اگلی کال کی طرف بڑھتے ہیں اور خواب میں نماز پڑھتے رہتا ہوں ماشاء ماشاءاللہ سرجانی سے ہمارے اسلامی بھائی نے جو ہے وہ کال کی اکثر خواب میں اپنے آپ کو نماز پڑھتا ہوا پاتے ہیں تو عبادت میں اپنے آپ کو مشغول پانا یہ عبادت میں پختگی کی علامت ہے اچھا سائن ہے اچھا خواب ہے اللہ تبارک و تعالی کا شکر بجا لائیے اور عبادت میں مزید کوشش کیجیے اگلی کال کی طرف بڑھتے ہیں سلو الحبیب السّلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ میں اپنا نام نہیں بتا سکتا مرکز یا لاہور سے عرض کر رہا خواب میں اپنے آپ کو خامنے اپنی کسی یعنی قریبی نامحرم عورت کے ساتھ زنا کرتے ہوئے پاتا ہوں برائے کرم اس کے متعلق شری رہنما فرمائے کہ خواب کی تعبیر کیا ہے جزاک اللہ خیر السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ماشاءاللہ یہ ان کی عقل مندی ہے اور معاملہ فامی ہے کہ ایسے معاملے میں نام ظاہر نہ نا کرنا ہی حکمت کے قریب ہے البتہ آپ نے جو خواب بیان کیا تو اس کے بارے میں یہی آپ سے عرض ہے کہ آپ اپنی نگاہوں کی حفاظت اور جو بھی پردے کے معاملات ہیں اس کا جو ہے وہ دھیان رکھیے خیال رکھیے اور اگر واقعی آپ نے جس طرح سے تذکرہ کیا کسی نام کے حوالے سے ان کے حوالے سے آپ کے ذہن میں کچھ خیالات اس طرح کے رہتے ہوں تو اپنے آپ کو ان سے دور رکھنے کی کوشش کیجئے تو انشاءاللہ شاء اللہ پھر اس طرح کے خوابوں سے بھی حفاظت رہے گی بعض اوقات جو ہے وہ ہو سکتا ہے میں یہ نہیں کہتا کہ آپ اس طرح کے خیالات رکھتے ہیں جبھی ہی ایسا خواب آیا شیطان بھی کسی شکل میں آ کر انسان کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے پریشان کرنے کی بھی کوشش کرتا ہے تو شیطانی عمل بھی ہو سکتا ہے اللہ تبارک وطالعہ کی بارگاہ میں ایسے خوابوں سے حفاظت کے لیے آپ دعا بھی کیجئے یاد رہے کہ شیطان یہ خوابوں کا ایک پوری قسم ہے انسان کے اکثر خوابوں میں وہ کوشش کر کے عمل دخل کر کے کو پرا گندا کرنے کی گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے صرف چند چیزیں ہیں جنہوں علماء کرام نے بیان کیا جن کی شکل میں شیطان نہیں آ سکتا آسمان کی شکل میں شیطان نہیں آئے گا سورج چاند اور تاروں کی شکل میں بھی شیطان متشکل ہو کر نہیں آ سکتا اسی طرح اللہ تبارک و تعالی کی صورت میں یعنی خدا بن کے بھی خواب میں شیطان نہیں آ سکتا سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شکل میں بھی شیطان نہیں آ سکتا اور اس کی وجہ جو علماء کرام نے بیان کی وہ یہی ہے کہ اگر شیطان کو یہ بھی تصرف حاصل ہو جائے اور وہ اس طرح کی شکلوں میں بھی متشکل ہو کر خواب میں آنے پر قادر ہو جائے تو بہت سارے لوگوں کو گمراہ کر ڈالے اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے اس کا کرم ہے کہ وہ اپنے بندوں کو گمراہی سے بچاتا ہے اس کی رحمت ہے اس کا کرم ہے اس کا فضل ہے مثلاً اس کی مثال بھی بیان کی گئی ہے مثلاً وہ اگر خدا کی صورت میں آ سکتا ہوتا تو ہو سکتا تھا کہ کسی کے خواب میں آ کر یہ کہہ دے کہ جا میں نے تیرے سارے گناہوں کو بخش دیا کسی کو آ کر یہ کہہ دیتا کہ فلاں فلاں گناہ کی تجھے میں نے اجازت دی میں تیرا خدا ہوں تجھے فلاں فلاں شے کی اجازت ہے اب تو یہ گناہ کرے تو بھی تجھ پر کوئی کلام نے کوئی حرج نہیں جا میں نے تجھے معاف کیا تو یہ مثالیں کتابوں کے اندر بیان کی گئی ہیں ابن سرین رحمت اللہ تعالی نے اپنی کتاب میں ان مثالوں کو بیان فرمایا ہے تو اس لیے شیطان جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صورت میں اسی طرح سرکار صلی اللہ تعالیٰ وسلم کی شکل مبارک اپنا کر نہیں آ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان کو ان تصرفات سے باز رکھا ہے تو یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے اس کی رحمت ہے البتہ عام انسانوں کی شکل میں دو صحباف کی شکل میں ماں باپ کی شکل میں یہ آتا ہے اور مسلمان کو پریشان کرنے کی کوشش کرتا ہے سونے سے قبل معذین یعنی قرآن مجید فرقان حمید کی آخری دو سورتیں سورہ فلق اور سور ناس. یہ پڑھنے کی عادت بنائیں آیت القرسی بھی پڑھ لیں لاحول شریف کی کثرت کریں انشاء اللہ شیطان کے اس طرح کے عمل دخل سے آپ کی حفاظت رہے گی اگلی کال کی طرف بڑھتے ہیں صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد میں محمد, محمد الدین بول رہا ہوں سعودی عرب سے القسین جی آپ ہم آج پندرہ تیس پہلے میں سویا تھا تو میں میں میں دیکھا آنکھ تو میں دیکھا چاند مکہ میں دیکھا وہاں پہ بس یہی آپ سے پوچھنا ہے کیا ہے مکہ شریف امن کی جگہ ہے امن کا مقام ہے اللہ تبارک و تعالی نے مکہ کو امن اور سلامتی کا شہر بنایا دوا ابراہیمی بھی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے ابراہیم علامہ علیہ سلاۃ والسلام کی دعا قبول ہوئی تو مکہ پاک میں اپنے آپ کو دیکھنا امن سلامتی کی تعبیر ہوتی ہے مقروض کے لیے قرض نجات غلام کے لیے غلامی سے آزادی بیمار کے لیے بیماری سے شفا اور ہر طرح کے نفع خیر اور برکت کی علامت ہوا کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ شکر ادا کیجئے اچھا خواب ہے جو چیزیں آپ کو بیان کی اگر ان میں کوئی حال آپ کا تھا اور کسی ایسے آزمائش میں آپ مبتلا تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے آپ کو نجات نصیب ہوگی اگلی کال کی طرف بڑھتے ہیں سلو البیب میں بات کراچی سے میں نے خواب دیکھا تھا کہ میرے روز کا ویٹ ہے میں آئل کُسی چاروں کو ارمد شریف پڑھتا ہوں روزانہ گھر سے نکلتے گھر ہوئے گھر سے داخل ہوتے ہوئے آپ نے یہ دیکھا کہ میں وہ تمام چیزیں بسم اللہ احمان الرحیم کے ساتھ پڑھا ہوں ویسے نارملی بسم اللہ مجھے پڑھنے سے منع کیا ہے اس کے اندر اس کی مجھے تعبیر پوچھنے کی کیا مقصد ہے اس کا دیکھیے صورتوں کو پڑھنا قرآن مزید فرقان حمید کی تلاوت کرنا یہ اچھا ہے اور چونکہ آپ نے خود ہی بیان کیا کہ آپ کی روٹین ہے تو خواب میں بھی آپ نے اس کو دیکھا البتہ آخر میں جو آپ نے بیان کیا کہ مجھے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے سے منع کیا ہے اب کس نے منع کیا ہے کیوں منع کیا ہے یہ آپ نے وضاحت نہیں کی اور شاید یہ آپ جاگتی حالت کا اپنا بیان کر رہے ہیں خواب کا حصہ نہیں تھا تو بسم اللہ شریف کی تو برکتیں ہی برکتیں ہیں الا یہ کہ بعض وہ مقامات کا جہاں پر ذکر کرنا مانا ہے وہ بسم اللہ ہی کے ساتھ خاص نہیں وہ دیگر اذکار بھی مانا ہیں جیسے گندگی کے مقامات اور اس طرح کی جو بات جگہ ہیں تو آپ کی اس بات سے تھوڑا تشویش محسوس ہوئی ہے تو آپ کسی عالم سے کسی مفتی سے رابطہ فرما لیجئے اور اگر آپ کو کسی نے منع کیا ہے اور وہ عالم و مفتی نہیں ہے یار کہ مفتی اگر منع کرے گا تو کسی درست وجہ سے ہی منع کرے گا تو اگر کسی ویسے ہی عام شخص نے کسی نے آپ کو ایسی منع کر دیا اور آپ جو ہے وہ بسم اللہ پڑھنے سے بعض اپنے آپ کو رکھ رہے ہیں تو کسی عالم سے مفتی سے رابطہ کر لیجیے اور انہیں بتائیے کہ مجھے اسی طرح فلانے کہا ہے تو میں کیا کروں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم تسمیہ کی برکتوں سے محروم رہ جائیں بلا وجہ تو امیر السنت احمد برکاتم العالیہ کی مایہ ناز تصمیف فیضان سنت کا اول باب فیضان بسم اللہ الحمدللہ اس میں ہمیں بسم اللہ شریف کی برکتیں پڑھنے کو ملتی ہیں آپ یہ حاصل کر لیجئے انشاءاللہ شاء اللہ آپ دیکھیں گے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی کس قدر برکات ہیں بہت ہی جامع اور شاید اردو زبان کے اندر آپ کو بسم اللہ شریف کے فضائل پر اتنی جامع کتاب کہیں نہیں ملے گی بہت ہی جامع اور پرلطف یہ تحریر ہے امیر سنت کی بسم اللہ، فیضان سنت کا باب اسے آپ بھی مطالعہ کیجیے مدری چینل کے دیگر ناظرین بھی مطالعہ کریں ان بسم اللہ شریف کی برکتیں آپ کو معلوم ہوں گی اگلی کال کی طرف میں محمد خان بات کر رہا ہوں اور میں نے خواب میں دیکھا کہ میرا ایک دوست ہے وہ فوت ہو گیا اس کی تعدیم دوست دبئی آیا ہے اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور اس کا انتقال ہو گیا ہے آپ کہاں رہتے ہیں واقعی وہ دوست دبئی میں گیا ہے یا نہیں آپ نے بیان نہیں کیا بارال دو صحباب کے بارے میں اگر اس طرح کا خواب دیکھیں تو ان کے لیے دعا عفیت کریں اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں خیر کی بھلائی کی ان کی عفیت کی دعا کریں انشاءاللہ شاء پریشانی سے آزمائی سے ان کی حفاظت رہے گی ویسے بھی غائب کی دعا جلد قبول ہوتی ہے یعنی ہم کسی ایسے شخص کے بارے میں دعا کریں جو موجود نہیں پیٹ پیچھے بھی دعا کرنا اس کو کہہ سکتے ہیں تو اپنے دوست کے لیے ایک بزرگ کے بارے میں آ... تعداد ایکزیکٹ یاد نہیں کتابوں میں ملتا ہے کہ وہ ہر نماز کے بعد غالباً سینکڑوں کی تعداد میں اپنے دوستوں کے لیے دعا فرمایا کرتے تھے تو یہ ایک عمل ہے کہ ہم اپنے دو احباب کے لیے اپنے رشتہ داروں کے لیے دعا کیا کریں نارمل حالات میں بھی کرنی چاہیے اور اگر کسی کے بارے میں اس طرح کا خواب دیکھیں تو پھر زیادہ خاصیت کے ساتھ خصوصیت کے ساتھ جو اس کے لیے دعا کریں انشاءاللہ شاء اللہ خیر ہوگی اگلی کال کی طرف بڑھتے ہیں صلی اللہ حمید السلام علیکم جی میرا نام کاشف ہے ملہور سے کال کر رہا ہوں میری اکثر یہ روٹین خواب چاہے میں 15 دن بعد دیکھوں یا مہینے بعد یا آٹھ دن بعد دیکھوں اکثر یہ روٹی میں راستہ بول جاتا ہوں جیسے میں جا اپنے علاقے میں ہوں یا اپنے شہر میں ہوں گلی محلے میں ہوں تو اکثر راستہ بول جاتا ہوں راستہ آتا نہیں گھر کو جانے کی کوشش کرتا ہوں لیکن گھر نہیں آتا بس میں خواب کی ترجیح جاننا چاہ رہا ہوں راستہ بھول جاتے ہیں اپنے گھر کا اس کی تعبیر فی الحال نہیں ہے ذہن میں عرض نہیں کر سکوں گا اگر کہیں سے میسر ہو گئی اور معلوم ہو گئی تو آپ دوبارہ کال کر لیجئے گا انشاءاللہ شاء اللہ وجہ ارض کرنے کی کوشش کروں گا اگلے کال کی طرف بڑھتے ہیں صلی صل اللہ علیہ حدیب صلی اللہ حضرت صاحب مجھے یہ پوچھنا تھا کہ میں نے خواب میں یہ دیکھا کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور کے پاس بیٹھا ہوں اور ہاتھ سے ان کی مٹی کو صاف کر رہا ہوں اس کے بارے میں مجھے پوچھنا کہ کی یہ خواب کیا ہے اور اس خواب کو دیکھنے سے چند روز قبض میں مدینہ سے عمرہ کر کے واپس آیا تھا ماشاء اللہ عمرہ کیا آپ نے مدینہ تجربہ میں حاضری دی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی قبر انور کی زیارت کی تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی قبر انور کی زیارت کرنا مزار مبارک کی زیارت کرنا یہ دینوں دنیا کی بے شمار بھلائیوں پر دلالت کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو برکت آتا فرمائے گا خیر آتا فرمائے گا نفع آتا فرمائے گا تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شکر بھی ادا کیجیے ماشاء اللہ ضلع آپ عمرہ کر کے آئے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے عمرے کو سرکار صلی اللہ تعالی و سلّم کی بارگاہ میں حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے سلسلے کا وقت جو ہے وہ اختتام پذیر ہوا اگر کچھ ایسی چند کالز ہوئیں جو کہ آن ایئر ہونے سے رہ گئیں تو انشاءاللہ شاء آئندہ سلسلے کی ابتداء میں ہم انہیں شامل کر لیں گے اور پھر دوبارہ اگلے ہفتے آپ کی بارگاہ میں حاضری ہوگی مدری چینل دیکھتے رہیے دعوت اسلامی کے مدر ماحول سے وابستہ رہ کر اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرتے رہیے ان شاء دین اور دنیا دونوں میں کامیابی آپ کے قدم چومے گی اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں اے دعوت اسلامی تیری دھوم اچھی ہو آمین بجاہن بجرمین صلو اللہ تعالی علیہ وسلم صلو علی الحمیب صلو اللہ تعالی علیہ وسلم